مسل اللہ ملو مسلح القین دل قوم جن <الظالمين> لوگوں پر تورات کا بوجھ ڈالا گیا پھر انہوں نے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 لین کم اون ست من فتمن کم تم فو اے پیغمبر ان سے کہو کہ اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو اگر تمہارا دعوی یہ ہے کہ سارے لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہونا اور انہوں نے اپنے ہاتھوں جو آمال آگے بھیج رکھے ہیں ان کی وجہ سے یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے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 پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ یا ایھا الذين आमनو اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون ای ایمان والو جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کے طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو فاذا قضیت الصلاه فانتشروا في الارض وتبغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون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 सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है